الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ومياي والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك رسول الله وعن عائلك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله یا نور سن چودہ سو پینتیس سن ہجری کی رمضان المبارک کی 28 شب کی مبارک گھڑیاں اور ساعتیں ہیں اور الحمد اس وقت ہم مدنی چینل پر مدنی چینل کے فیض عام لٹاتے سلسلے مدنی مذاکرے کی تیاریوں کے سلسلے میں وزری مدنی چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور الحمدللہ للہ یہ آج وجل یہ ممکن ہے کہ دنیا کے دوسرے خطوں میں اٹھائیس رمضان المبارک کے علاوہ کوئی اور تاریخ ہو لیکن الحمدللہ مدنی چینل کی اس موقع پر جو سلسلے میں آپ کی شرکت ہے بدریہ مدنی چینل اس میں جو برکتیں اور رحمتیں انشاء اللہ ارد علم دین کی سیکھنے کی صورت میں نصیب ہوں گی مختلف مدنی پھول ہم گوشہ مختلف گوشہ شاخ علم دین سے حاصل کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ عز و جل اس سے ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرپور ہو جائے گا مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اطاری مدعال اللہ العالی بھی انشاءاللہ شاء اللہ اضا اس تیاریوں کے سلسلے میں ان کے بھی مدنی پھول و ملفوظات ہمیں سننے کو ملیں گے اور یوں مختلف ٹکڑوں میں مختلف طریقوں سے علم دین کی برکتیں پھیلاتا یہ سلسلہ انشاءاللہ شاء اللہ اجدبل مدنی مذاکرے سے جا ملے گا اچھا آپ حزب معمول پہلے آپ کو میں آج کا مدنی پھول آپ کی خدمت میں, میں پیش کرتا ہوں اور علمح شریف سے ہے دل کے کانوں سے سننے والا ہے کسی حکیم کا کال ہے کہ جو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا وہ زبان کی لغزش سے محفوظ نہیں رہ سکتا جو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا وہ زبان کی لغزش سے محفوظ نہیں رہ سکتا جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف نہیں رکھتا اس کا دل حرام اور مشتبہ چیزوں سے نجات نہیں پا سکتا یعنی اور بھی ہیں مدنی پھول ہمیں یہ ذہن بنانا ہے کہ اگر ہمیں ان ان چیزوں ہم سنتے رہتے ہیں زبان کی نقلشیوں کے یہ, یہ یہ یہ یہ نقصانات ہو سکتے ہیں اور حرام میں پڑھنے کا مشتبہ چیزوں میں جا پڑنے کا یہ نقصانات ہیں تو ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی سورس اس کا جو ذریعہ ہے جو اس کی بنیاد ہے جس سے جو اصل ہے جس سے یہ چیزیں پھوٹتی ہیں ہمیں ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہوگی اور یہ فرمان علی شان اسی طرح کی باتوں پر مشتمل ہے تو آگے تیسری عرض کرتا ہوں جو مخلوق سے مایوس نہ ہو تما سے محفوظ نہیں رکھ سکتا لالچ سے بچنا ہے تو لوگوں کی طرف سے مخلوق کی طرف سے توجہ پھیر کر خالق کی طرف لے کر جانی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پر توقل جو ہے یہ مضبوط کرنا ہوگا جو اپنے عمل کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتا بے پرواہ لاپرواہ اور اس مارے میں باریک بھی نہیں ہے کیئر لیس ہے دھیان نہیں دیتا وہ ریا سے نہیں بچ سکتا جو شخص اللہ عز و جل پر بھروسہ کر کے اپنی دل کی بے نیازی کے ساتھ نگہبانی نہ کرے جو شخص اللہ از وجل پر بھروسہ کر کے اپنے دل کی بے نیازی کے ساتھ نگہبانی نہ کرے وہ حسد سے محفوظ نہ رہے گا اور جو علم و عمل میں خود سے افضل و اعلیٰ کی طرف نظر نہ کرے جو علم اور عمل میں خود سے افضل اور اعلیٰ کی طرف نظر نہ کرے وہ اجب اور خود پسندی سے دور نہیں رہ سکتا تو دیکھیے کیسی اس فرمان عالی شان میں آنکھیں کھولنے والی باتیں ان اقل مند اور دانشور شخصیت نے عالم اسلام کی بیان کی ہیں جو ہمارے علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے لیے یہاں یکجا کی ہیں تو اگر ہمیں زبان کی لغزشوں سے محفوظ رہنا ہے اور رہنا ہی ہے دل کو حرام چیزوں سے بچانا ہے مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے لالچ سے نجات حاصل کرنی ہے اس سے محفوظ اپنے آپ کو کرنا ہے ریا کاری جیسی منحوس آفت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور حسد جیسی لانت سے خود کو محفوظ رکھنا ہے خود پسندی اور عجب جیسی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی نیت بھی کرنی چاہیے اور عملی طور پر کوششیں بھی کرنی چاہیے یہ تو تھا آج کا مدنی پھول اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج ہم آپ کو پہلے بجائے ہمارے ذمہ داران اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروانے کی سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر جائیں گے علم فق کے شائق اسلامی بھائیوں کا جو پسندیدہ سلسلہ ہے ہمارا جو سیگمنٹ ہے اور وہ ہے دار الفتا ہاں جی آپ کا سوال اور دار الفتا اہل سنت کا جواب فلو احل الحبیب فلامد احلان ومر شبان اب مجھے اتنی عربی نہیں آتی کہ دونوں کو بیک وقت کیسے خوش آمدید کہا جائے گا اب اردو میں اردو میں آ م... جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ دونوں کو شاد رکھے آباد رکھے سلسلے میں آمد بزریہ مدنی چینل بزری کال مرحبا مفتی صاحب بھی لائن پر موجود ہے نا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ احلن مرحبا اچھا مفتی صاحب الحمدللہ حاجی صاحب بھی کرم فرما چکے ہیں سلسلے میں آپ بھی موجود ہیں اور سوالات بھی تیار ہیں تو آپ اگر اجازت دیں تو میں سوال آپ کی جی لبائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد میں کام سے بات کر رہا ہوں یہ سوال ہے کہ کیا ہم لیٹ کر دعا مانگ سکتے ہیں اگر ہم لیٹ کر دعا مانگے مانگ تو علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ہاں کوائٹ انٹرسٹنگ سچویشن ہے اسی حال سے واسطہ پڑ سکتا ہے کہ بیماری کی حالت میں دل میں دعا کا خیال آ رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے دعا کریں دل کل بھی مسترب ہے تو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کیا تعلیمات ہمیں عطا کی گئی ہیں اس حوالے سے بلکہ میں تھوڑا مفتی صاحب کے جواب سے پہلے جی تھوڑا سا جی بیچ میں کودوں گا جی جی معذرت کے ساتھ مفتی صاحب, لبائک صاحب لبائک یہ تو جواب لیں گے لیکن جیسے دعا کا آپ نے کہا نا جی جی بیماری میں دعا کے ساتھ ساتھ انسان بلا تعویل توبہ بھی کرتا ہے ہم عمومی طور پر جیسا مجھے کوئی ابھی نارمل ہم ہوتے ہیں نا اب جیسے میں آپ کو بولوں گا کہ یار غلام وصول بھائی یہ جو اسلام بھائی ساتھ بیٹھے تھے نا یہ آپ نے ان کو جو جواب دیا نا وہ صحیح نہیں دیا تو اب مجھے ہو سکتا کہ دس دلال لیتے نہیں عمران بھائی یہ نہیں یہ وجہ تھی یہ نہیں یہ وجہ دی یہ نہیں یہ وجہ صحیح ہو گئی طاویل کو پیش کر دیا آپ نے پھر کبھی ایسے شخص کے اوپر جب پریشانی آتی ہے نا تو جب پریشانی آتی ہے نا تو پھر اس کو یاد آتی ہے کہ میں نے کیا کیا غلطی کی ہوگی کو کیا کس کس کی بد لگی ہوگی کس کس کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہوگی اب اس میں جب یہ واقعہ یاد آئے گا تو اب یہ کوئی اپنے رب کے حضور تابل نہیں پیش کرے گا بلکہ سیدھی سیدھی بات کا یاد رہا وہ بھی جو میں نے اسی چیز کو ستایا تھا نا میں اس کی بھی معافی مانگتا ہوں تو ایسے موقع پر جب انسان مصیبتوں میں بیماریوں میں پریشانیوں میں گھرا ہونا تو عموماً بلا تابل اور ایسے میں الحمد للہ اس کی یہ اس کو گناہوں سے صاف کر دیتی ہیں کہ وہ بہت گہرائی سے توبہ کر رہا ہوتا ہے مفتی صاحب مادراس میں ذرا بیچ میں کود پڑا یہ اپنے اچھی تشریح کی ہے دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اپنے تعریف ہے اور اپنے آداب ہے جی جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل متوجہ ہو شریعت کو ہر وقت مطلوب ہو اللہ یہاں ممانک ہے جیسے کہ اب باتھ میں جائے گا تو وہاں یہ توجہ جائز نہیں ہے صحیح تو اب لیٹا ہو بیٹھا ہو چل رہا ہو بس میں سفر کر رہا ہو اس کی توجہ اگر اللہ تبارک مطالعہ کی طرف ہوتی ہے تو یہ ایک پسندیدہ کام اب وہ لیٹا ہوا اس کی توجہ ہے اپنے ماضی کی طرف اپنے گناہوں پر وہ ندامت کر رہا ہے یا دلی دل میں کوئی جو ہے وہ تمنا کر رہا ہے یہ بھی ایک دعا ہے ارے بابا جی ایک ہے اہتمام کے ساتھ دعا مانگنا ٹھیک ہے تو اہتمام کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے یہ ہے کہ پھر آداب کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جائے گا یعنی جب آپ جو ہے وہ کوئی بامقد کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک سیریس ہو کر اور ایک اہتمام کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ آداب ہوتے ہیں کچھ ٹوٹ طریقے ہوتے ہیں تو وہاں پر تو یہ ہے کہ پھر بیٹھ کر اور بیٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اور دو پڑھ کر تو اب کیا ہوگا کہ یہ الفاظ آپ بولیں گے ہم الفاظ کے ادائیگی کریں گے دعائیں معصورات کی ادائیگی کریں گے ایک بات آپ کا سر کو دعا مانگیں گے ورنہ دل ہی دل کے اندر خیالات کے اندر اگر کوئی شخص بیٹھ کر جو ہے وہ توجہ کر رہا ہے جی جی اس وقت کوئی غمانت نہیں ہے ہاں بہتر یہ ہے کہ شام ذرا سمیٹ لیا کرے تاکہ جو ہے وہ آج کا مکمل لحاظ ہو جائے ماشاء اچھا مجھ سے بعض ایسی صورتحال سے بھی سامنا ہوتا ہے مثال کے طور پر یعنی کہ جا رہے تھے اور اچانک کوئی ایکسیڈنٹ یا اس طرح کی ترکیب ہو جائے تو اس وقت جو ہے نا دل سے اب نکلتی ہے تو یہ اسے کیا دعا مانا جائے گا آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں اور اندر جو ہے انٹرویو پینل ہوگا آفس کے باہر ہیں اس وقت جو ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ بڑی خوشی و سے دل جو ہے نا وہ اس معاملے میں دعا کرتا ہوا ہے اگر اسے دعا کہا جا سکے تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے میں نے اس کیا کہ دعا جو ہے وہ رضول پایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تزلزل پایا جاتا ہے یعنی انسان جو اپنے آپ کو گرا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ تعالی کو بڑا سمجھ کے اس کی بارہ میں مانگے تو یہ تو ہوتا رہتا ہے آنند پانن جو ہے مشکل آ گئی مطلب کہ لیٹ پہنچتے ہیں اور راستے میں دعا مانگتے ہوئے بھی دعا ہی میں شامل ہے تعلق ہے بندے کا کہ چلتے مطلب کوئی اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے لوازمات کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہاری شیرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے اور جب میرے بندے مجھے پکارے تو سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو اتنی اس میں کتنی بندے کے لیے دھارس ہے میرا فرماتا ہے کہ میں ان کے قریب ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں اور ہمارے قریب ہے جب ہم جسے پکارتے ہیں وہ قادر مطلق ہے الحمدللہ وہ خود فرماتے درونی استجیب لکھوں مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں تو اتنی ساری جو آتی ہیں چیزیں تو پھر بندہ چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے آپ نے اچھا کہا جیسے گاڑی اب گاڑی چلا رہا ہے ایک پاؤں اس کا بریک پر ایک پاؤں اس کا ایکسیلیٹر کے پر ہے ایک پاؤں بریک پر کبھی کلچ پر گاڑی چلا رہا ہے اب گاڑی چلاتے چلاتے اس کی کیفیت بنتی ہے وہ اپنے رب سے دلی دل میں دعا کر رہا ہوتا ہے گاڑی چلاتے چلاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اس کو اپنی کو یاد آ رہی ہوتی ہے بہت پریشانی کے آل میں وہ جا رہا ہوتا ہے اپنے رب سے وہ گریا کر <تصفح> رہا ہے <تصفح> ہاتھ اسٹیئرنگ پر ہیں صحیح پاؤں اس کے بریک اور کلچ پر ہیں صحیح اور نظر اس کی سامنے کی اسکرین پر ہے مجھے مگر مجھے اس وقت بھی اس کا قلب اس کا ذہن اس کے رب سے التجام کر ہے رہا ہے کیا بات اسی طرح موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو کیفیت تو بن سکتی ہے اگرچہ اس طرح کی کیفیت میں حادثے کا ڈر رہتا ہے ٹھیک کیونکہ توجہ ہٹ جاتی ہے لیکن میں صرف ایک صورت ایک سورت بیان کر رہا ہوں تو جیسے کہ کسی آفس پہ جا رہے ہیں تو سیدیاں چڑھتے چڑھتے اب وہی جو کہا کہ تاخیر ہو جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی دعا مجھے اتنا واقعہ متحصہ ایجاد ہوتا ہے کہ واقعہ بیان کر دوں جی دو شخص کہیں غلط ہی ہو تو میری اسلامی فرما دیجئے گا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ابھی مومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سامنے سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی وہ بوتل شراب کی تھی اب اس شخص نے دیکھا کہ میر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو اس کو بڑی مطلب کہ وہ بیچی نہیں ہوئی کہ کیا میں اتنے ولی اتنے وہ ان کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں گا تو اس اسے رب کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے اپنے اس بندے کے آگے رسوا ہونے سے بچا تو جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں تو سرکا بتا تو جیسے ہاتھ میں دی تو وہ شراب کی بوتل سرکے میں بدل گئی وہ تیسرا درست تو یہ کیسی مطلب کہ اب وہ اس نے کس کیفیت کے اندر اپنے رب سے دعا کی ہوگی ذرا غور طلب بات ہیں کہ ایک اللہ تعالی مستریب جو استراب والی کیفیت ہوتی ہے اس کی دعا قبول فرماتا ہے استراب تو استراب ہونا مسترب سے جیسے بزرگ کسی کی یادت کے لیے تشیب لے گئے تو جس کی یادت کر رہے تھے نا وہ مریض نے اس حضرت سے ارشکی کی حضور دعا کیجیے تو فرمایا نہیں تو مسترب ہو تم ہمارے صرف دعا کرو تمہاری دعا, تم دعا جلد قبول ہوتی ہے اس طرح کا واقعہ لکھا ہوا ہے تو اللہ اللہ کریں کہ ہم دعا پر ہمارا دل ہمارا ذہن ہمارا ظاہر ہمارا باتل اتنا جم جائے میں نے میرے لیے سنت کے یہ مطلب جو میری معلومات میں اس کے حساب سے کہ آپ اس معاملے میں بڑے مت جیسے نیتیں کر رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے دعا کر رہے ہوتے ہیں خود فرمایا بھی کہ ایک مکتب سے میں آ رہا ہوں تو چلتے چلتے میں دعا کر لیتا ہوں اللہ اس طرح میں نے خود سنی ہے یہ بات اللہ ترغیب کے لیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تھوڑا بیچ میں آ تھا میں اللہ حق سے <تصفح> <تصفح> امیر علیہ سنت بھی الحمد للہ مدنی مذاکرے میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں میں سمجھ رہا ہوں جی براجمان ہو گئے نشست سوال چلائیے تو سوال بھی چلتا رہے گا زیارت بھی ہوتی رہے گی لبایک پیس میں جی عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے میں یہ زکاعت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری امشیرہ ہے لیکن وہ مزدور ہے تو ہم اس کو زکاعت اپنی دے سکتے ہیں ہم دو بھائی علیحدہ علیحدہ ہیں وہ امشیرہ علیحدہ ہے تو کیا ہم اس کو اپنی زکاعت دے سکتے ہیں شکریہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لبایک صاحب اگر وہ مستحق کے زکات ہے تو اسے زکات دی جا سکتی ہے بس یہ خیال رہے کہ بھائی زکات دے یا نہ ہو کہ ماں باپ زکات دے تو مم. بھائی اپنی بہن کو دے سکتے ہیں ماں باپ بیٹی کو نہیں دے سکتے okay. okay. ماشاء اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد محسن حیدرآباد سے بات کر رہا تھا سوال یہ تھا کہ اپنا یہ جو سونے کے جو سات تو لگے جو زکات لگتی ہے اور کسی کے پاس مکان ہو اس کے خود کرایے پہ رہ رہا ہے اور جو ہے اپنا مکان جو ہے اس کا خود کا نہیں کرایہ پہ اور اس کی مالیت ہے تقریباً دس لاکھ تو اس پہ زکات لگے گی کہ نہیں یہی سوال تھا میں اوکے جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں یہ جو صورتحال پیش کی گئی ہے اس حوالے سے کرایہ کے مکان پہ تو زکات نہیں ہے بس کیا پچاس کا اور اپنے رہنے کا اگر مکان ہے وہ بھی کتنا ہی مہنگا ہو اس پر بھی زکوات نہیں ہے زکات ہے سونے پر چاندی پر کرنسی پر فرائض بان پر مال تجارت پر اور کچھ مخصوص کیفیت کی مویشی ہیں ان پر تو ان کے پاس سونا اگر ہے ساتھ تو نے بتایا تھا ساڑھے سات تو نے بتایا تھا سات تولے یاد پڑ رہا ہے مفتی صاحب اپنی تو ان کے پاس سات تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے دیگر ہم والے زکوات بھی ہیں یعنی کچھ کرنسی ہے یا کچھ جو ہے پرائز بانڈ ہے یا کچھ اور ہے تو اس سونے پر بھی شرائط پانے پر پائے جانے پر مثال کے طور پر قرضے سے فارغ ہو آج ٹیکسی سے فارغ ہو تو زکوت ہوگی اور اگر انہوں نے ساڑھے ہی کہا ہے تو ساڑھے سات پورا نصاب کو پہنچتا ہے شرائط پائے جائیں گے تو اس پر بھی زکوت ہوگی اوکے ایک سوال اور مفتی صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد قربار اطاری ہے میں تو خاص شہر سے بات کر رہا ہوں جی جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بعض شہروں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب غیر روزے دار مرغی کو ذمہ کرے تو اس کا کھانا حرام ہے تو مفتی صاحب سے اس کا اس کے بارے میں شرعی فرمائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تو با با با کیا غیر غیر روزی دار کا ذبح جو کرنے والا ذبح جان شدہ جانور ہے مفتی صاحب وہ حرام ہے لیکن جانور ذبح کرنے کے لیے متقی ہونا شرط نہیں ہے مسلمان okay. ہونا بھی کافی ہے تو اور جو ذبح کی شرائط ہیں وہ پائے گئے تو غیر روزے دار نے اگر مزید ذبح کی تو اس کا ذبح کردہ جانور بھی حلال ہوگا ٹھیک بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ جیسا خیر فرمائیں کچھ مزید آگ وزاد فرمانا چاہیں گے صل محمد موتا کفنگ کے تاثرات فیضان مدینہ میں احتکاف کرنے والے موتین موت کی اسلامی بھائیوں کے تجربات تاثرات کی صورت میں الحمد میں پہلی مرتبہ یہاں پر برمنگم سے یو کے سے تیس دن ایک ماہ کے اتکاف کے لیے آیا ہوں اور جب میں نے پہلی مرتبہ بابا جان کی زیارت کی اور ہمیں کہا گیا کہ آج تم بابا جان کے ساتھ کھانا تناؤ فرماؤ گے تو ہماری کیفیت کچھ اور تھی جب ہم ولی بیٹھے تو ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم گناگار اس ولیے کامل کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھانا کھائیں گے مجھے نالو فرمان علی اتاری ہے جی قرآن مجید فرقان ہمیں جی مخارج کے بارے میں پڑھائے ون الحمدللہ اللہ کافی معلومات ملی کافی مخارجہ صحیح اسلامی بائر ہے جن جی مسجد میں اعتقاف کرتا سا ان کو بھی دعوت دوں تھا جی انٹر بھی وقت ہوجائے تو اکڑو رمضان انہا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اتقاف کرے سن۔ انشاءاللہ جل انہا وقت جی کامل روحانی ہستی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برقات علیا جی صحبت میں رہی کرے۔ ہو بھی انشاءاللہ عزو جل گناہن جی بیماری کا شفا حاصل کردہ۔ انشاءاللہ عزو جل پینجے گوٹھائیں پینجے شہر ونی کرے مکمل امام وہ ہر وقت پائیں داس پینجے متھی دے سجائیں داسی۔ سہار بکمت سنت مطابق رکھندہ سی نفس نے مجھ سے کہا کہ تم یہ فضان مدینہ چھوڑ کے واپس چلے جاؤ کہ یہاں پر بہت یعنی کہ آزمائشیں آ رہی ہیں جہاں مجھے امیر اہل سنت اور نگران شورا حجی عمران تاری دامت برکات ملالیہ کی دو بار خواب میں زیارت ہوئی تو میں نے کہا اب میں فضان مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں درس نظامی بھی یہاں پہ کروں گا پہلی مرتبہ زیارت ہوئی نگرانی شروع کی تو فجر کے بعد بیان ہوتا تھا وہ پہلے میں نہیں سنتا تھا جب ان کی زیارت ہوئی خواب میں تو میں نے وہ بھی سننا شروع کر دیا ہم ساری عمر دعوت اسلامی کا احسان بھی اتار سکتے جو اس مقام پر دعوت اسلامی ہمارے کو لے کر آئی ہے کہ ہم کل تک بگڑے رہتے ماں باپ نے نہ فرمانی جھوٹ کی بت جو ہم کرتے تھے الحمد للہ صاحب السلام نے ہمیں بہت سیکھ کو سکھایا اس ماں مبارک میں یہاں پر جو کچھ میرے کو ملا ہے آج تک ہمیں کچھ بھی کچھ کچھ نہیں ملا مزید مجھا میں سوال جواب ہوتے ہیں ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو کبھی ہم نے سوچے بھی نہیں تھے اور حضرت صاحب ان کا جواب دیتے ہیں بڑے احسن طریقے سے جو سمجھ میں آتے ہیں دل میں اترتے ہیں میں اتنا گناہ گار تھا نماز سے دور اور نہ میرے کو کچھ غسل کا نہ نماز کا کوئی پتا نہیں تھا میرے گاؤں والے دیکھ, دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں کتنا لڑائی جھگڑے کرنے والا تھا الحمدللہ اب یہ دعوت اسلامی کی برکت سے اور میرے پاپا جان کی کرم نوازی سے جتنی تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ ایسا دل کرتا دیکھتا رہے ہیں. سامنے سے نظریں چبکتی بھی دیکھتا رہے ہیں. دیکھتے رہے اتنے میرے پیرے مرشد ہیں الحمدللہ میں دوسری بار احتکاف تیس دن کے احتکاف کے لیے آئے ہوں یہ میری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے داڑھی رکھوائی اور سنتوں پہ عمل کرنا شروع کیا یہ سارا اعتکاف کی ہی باہر ہے اور پہلے مجھے قرآن پاک اچھی طرح سے پڑھنا نہیں آتا تھا تو یہاں اگر میں نے مدنی قیدہ پڑھایا گیا تو میں نے قرآن پاک سیکھا اور پھر اب اپنی بستی میں اب وہاں کے بچوں کو خود قرآن پاک پڑھا رہا ہوں مجھے تقریباً تین ماہ ہوئے ہیں اس ماحول میں اس ماحول سے وابستہ ہوئے اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا ہوں اس ماحول میں آنے کی وجہ سے